داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا جبکہ وہ اسے نا پہچاننے والے تھے ولمّا جہازی اور جب انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا قالا تو تمہارے باپ کی طرف سے اللہ تعالی کیا تم نہیں دیکھتے انی او فلکا کہ بے شک میں معاف پورا دیتا ہوں و انا خیر اور میں مہمان نوازوں میں سے بہترین ہوں علم بھی ہی اگر تم اس کو میرے پاس نہ لے کے آئے فلاں دی تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی معاف نہ ہوگا تقرب اور نہ تم میرے قریبانہ قالوا ضرور اور گے اس نے اپنے نوجوانوں کو اجعلوا ہم اس کا ان کا سامان ہم ان کے رجاوے میں ل اللّا تاکہ وہ اس کو پہچان لے اذن قلبو جب وہ لوٹے اپنے تو جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے کالو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے باپ مون ماپ ہم سے روک لیا گیا ہے فرصل معانا خانہ تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج نختل لائیں گے وہ ان لہ سون اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کالا کہا علیہ کما علی من قبل اس نے کہا میں اس پر اس کے سوا تمہارا کیا اعتبار کروں جس طرح میں نے اس کے بھائی پر اس سے پہلے تمہارا اعتبار کیا تھا فاللہ خیر و تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے ارحم الرحمین اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے علما فتح اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا واجد و تو انہوں نے اپنے مال کو پایا اسے ان کی طرف لوٹا دیا گیا ہے قال انہوں نے کہا یا ابانا مانبی ہمارے باپ ہم کیا چاہتے ہیں ہادی بدا ردت علئی یہ ہمارا مال ہے ہمارا سامان ہے جو لوٹا دیا گیا ہے ہماری طرف وہ نیر اہلانہ اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے غلہ حاصل کریں گے وہ نفس او اخان اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے وہ نژداد کیلاک اونٹ کے بوجھ کا ماپ زیادہ لے آئیں گے زال کا یسیر یہ بہت تھوڑا ماپ ہے پالا اس نے کہا محکمہ ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتی موفقم من اللہی حتی کہ تم اللہ کا وعدہ دو مجھے بھی ہی کہ تم اس کو ضرور لے کے آؤ گے اللہ ان بھی کم مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے فلم آ تو تو جب انہوں نے اسے اپنا پختہ وعدہ دے دیا کالا تو نے کہا اللہ علی ما نقول وقیل اللہ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں ذمہ دار ہے ضامن ہے کالا اس نے کہا یا بنی یا اے میرے بیٹولا من باب واحد ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا و من بن اب متفرقہ اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا وما من من اور میں تم سے اللہ کی طرف سے کسی چیز سے کفایت نہیں کر سکتا اللہ شکم صرف اللہ ہی کا ہے میں نے اس پر توقل کیا اور اسی پر ہے اسی پر ہی لازم ہے کہ توقل کرنے والے توکل کریں وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ ہوں اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا ماں کا نئی کسی چیز میں بھی کفایت کرنے والا نہ تھا اللہ حاجر یاقوب قزا مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری عِلْمٍ اور وہ علم والا تھا اس وجہ سے کہ ہم نے اس کو سکھایا تھا ولیکن لا لیکن لوگوں میں سے لوگ نہیں جانتے ولمّا دخلوا جب وہ پر داخل ہوئے ہی اقا ہو تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اعلیٰ کہا اناقو کا یقیناً میں تیرا بھائی ہوں فلاں اس بیما کا نو یا تو, تو اس پر غم نہ کرنا جو یہ کرتے ہیں فلما جہازی تو جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا ادنا پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے کافلے والو یقینا تم تو چور ہو پالو انہوں نے کہا وہ اقبال کی طرف متوجہ ہوئے ماضا تفتی دون کہ تم کیا گم پاتے ہو انہوں نے کہا الملک ہم بادشاہ کا پیمانہ شاہی پیمانہ گم پاتے ہیں والمن جا اب اور جو اسے لے کے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ہوگا وہ اندی ضعیم اور میں اس کا ضامن ہوں اب دیکھیں یوسف علیہ السلام سلام نے اپنے بھائی کو کیا دیا ہے شکایا پانی پینے کا برتن وہ یوسف نے اپنے بھائی کو دیا اور جو چیز گم ہوئی تھی وہ اور چیز تھی وہ تھا سب سبا معاف جس کے ساتھ وہ غلہ معاف کر دیتے تھے اب یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں عام طور پر لوگوں نے اس کی کہانی ادیب و غریب قسم کی بنائی ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود ہی وہ رکھ دیا اور پھر خود ہی پیچھے سے اعلان کروا دیا ہاں لیکن معاملہ یہاں پہ اور ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بطور نشانی سکھایا دیا ہے پانی پینے کا برتن کہ چلو یہ گھر جائے گا والد کو دکھائے گا اس کو اطمینان ہوگا کہ یوسف ابھی ہے زندہ تو لیکن ہوا یہ کہ اسی دوران ان کا وہ صبح جس کے ساتھ یہ غلہ ماپ, ماپ کے دیتے تھے وہ بھی گم ہو گیا اب ہوتا ہمیشہ ایسے ہی ہے کہ جب کوئی چیز گم ہونا تو ہمیشہ شک اسی پہ آتا ہے جو بندہ باہر ہو کہ وہ نہ لے گیا ہو اسی طرح ہی جب تلاش شروع ہوئی کہ تو نہیں لے گئے تو جناب انہوں نے اعلان کر دیا کہ تم تو چور ہو تم تو یہ چیز لے گئے تلاشی دو تو اب تلاشی دینے کے نتیجے میں وہ سوا نہیں نکلا نکلا سکھایا ہے وہ پانی پینے کا برتن تو چونکہ یہ کو یوسف علیہ السلط نے فرمایا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے میرے بارے میں راز کو راز ہی رکھنا اور یہ صرف والد صاحب کو ہی جا کے یہ بات بتانی تو اب اس کے سامنے وہ نکل آیا تو اب وہ خاموش ہو گیا اس نے کچھ کہا نہیں تو بہرحال کال انہوں نے کہا تم ہو الارض ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے اور ہم چور نہیںما نے تم تم تو, تو اس کا کی کیا جزا کیا بدلہ ہوگا پالو جزا ہو فی رزا تو انہوں نے کہا کہ اس کی جزا وہ شخص ہے جس کے کجاوے میں سے وہ, پایا جائے. So وہ شخص ہی اس کی جزا ہے یعنی کہ جس کے وہ نکلے وہی اس کا بدلہ ہے ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں قبل تو تلاش کرنے والے نے تلاش کرنا شروع کیا اس بھائی کے تھیلے سے پہلے ان دوسروں کے تھیلوں سے ثم پھر اس نے اس نے کو نکالا اس کے بھائی کے تھیلے میں سے کداری کا کدنا یوسفا اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تدبیر ہم نے کی یوسف علیہ السلام کے لیے اس کے بارے خطیب بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خود ہی تدبیر کی ما اللہ اللہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے, قانون کے مطابق رکھنے والا نہیں تھا یہ اس کے لیے نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے اللہ اللہ دراجات جس کے چاہتے ہیں دراجات بلند کرتے ہیں علم علیم اور ہر علم والے سے اوپر بھی ایک سب کچھ جاننے والا ہے کالو انہوں نے کہا سر کا لہو من قگل اگر اتنے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی یوسفی نفسی ہی ولم تو یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا اور ان کے لیے ظاہر نہیں کیا یعنی کہ اشارہ تو ان کا یوسف کی طرف تھا نا کہ یوسف نے بھی چوری کی الزام لگایا یہ بنی اسرائیل کا وطیر انبیاء پر الزام لگانا تو اس وقت بھی یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر ایزاب لگا کہ اگر اس نے چوری کی تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا ایسی خام خواہ طرح تھی جس طرح ہمارے یہاں لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کا تو سارا خاندان ہی ایسا ہے قالا تو کہا انتم سر مکان انتم بہت برے ہو مقام و مرتبے کے اعتبار سے زیادہ جاننے والا ہے قال انہوں نے کہا ایل العزیز اے عزیز ان لہ ابن شیخن کبیرا یقینا اس کا ایک باپ ہے پڑا فخلاحدان مکانا ہوں تو ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھ لے ان کا میرمحصن یقیناً ہم تجھے احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں پالا اس نے کہا ماض اللہ اللہ کی پناہ خدا اللہ مم وجد نہ متا ہوں کیا ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے انا اد تو یقیناً ہم اس وقت ظالم ہوں گے فلم تستئصو منه خلصوا نجیا پھر جب وہ اس سے بالکل نا امید ہو گئے تو خلصوا نجیہ مشورہ کرتے ہوئے علیحدہ ہو گئے, گئے قال اكبرهم ان میں سے بڑے نے کہا الم تعلموا کیا تم نہیں جانتے ان اباؤ قد اخذ عليكم موثقا من الله کہ تمہارے باپ نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہے اللہ کا عہد لیا ہے و من قبل ما فررتم في اور اس سے پہلے جو تم یوسف کے بارے میں کوتا ہی کر چکے ہو فلن ابرا تو میں زمین سے ہرگز نہ ہی گا یہ ادن علی ابھی یہاں تک کہ مجھے میرا باپ اجازت دے یحکم اللہ, لی یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے وہ خیر الحاق اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے تم لوٹو اپنے باپ کی طرف حقولو تو کہو یا ابانا اے ہمارے باپ ان نبنا کا سارا کا تیرے بیٹے نے چوری کی وماں شہید اللہ بما علمنا اور ہم نے شہادت نہیں دی مگر اس کے مطابق ہی جو ہم نے جانا وماں کن للغیب حافظین اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے غیب کو جاننے والے نہ تھے وَسْأَلِ الْقَرِيَةِ كُنَّا سے ہم تھے أقبلنا اور سے بھی ہم آئے ہیں بلکہ تمہارے لیے تمہارے دنوں نے ایک کام مزین کر دیا ہے اور امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا العلیم انحکیم یقین وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے فتولا عنہم اور وہ ان سے واپس پھرا و اور کہا یا اصل یوسفا آئے میرا غم یوسف پر وب عبدت آئی نہ اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں فہ قیم اور وہ غصے سے بھرا ہوا تھا کہا اللہ, اللہ کی قسم تفتافا تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا ہتھا تک ہر یہاں تک کہ تو گھل کر مرنے کے قریب ہو ہر دن او من مل ہالکین مرنے کے قریب ہو جائے قریب المرگ ہو جائے یا پھر تو مرنے والوں میں سے ہو جائے ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے قالا کہا انما اللہ کے سامنے کرتا ہوں مِنَ اللَّهِ مَا لَا اور میں اللہ سے کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یا بنی ید حبو اے میرے بیٹو جاؤ فتح میں يُوسُفَ و عقیگی اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ ولا من روح اللہ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ ان لا کا فرون <القافرون> یقیناً حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف قافر ہی نا امید ہوتے ہیں پلم علیہ جب اس کے پاس داخل ہوئے یا عزیز مسان ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے وَجِئنَا مُزجاتٍ الْقَيْلَ وَتَصدقَ عَلَيْنَا اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں تو ہمارے لیے معاف پورا دے اور ہم پر صدقہ کر ان اللَّهَ متصد یقین یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے قَالَ کہا حل علم تم ما فا تم بھی تم جاہرون اس نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا, کیا تھا جب تم نادان تھے, جاہل تھے؟ قالو نے کہا انت یوسف کیا تو واقعی یوسف تو ہے قالا کہا انا یوسف میں یوسف ہوں وہادا اخی اور یہ میرا بھائی ہے قد من اللہ علینا یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا انہو من یستقی انقی یقیناً حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے فَإنَّ اللَّهَ لَا عجر تو یقینا اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا قال انہوں نے کہا طلّہ اللہ کی قسم لقد آ سارا کل یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے وہ ان یقیناً ہم ہی خدا کار تھے کالا کہا لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اللہ, لكم اللہ تمہیں معاف کرے وہ الحمد الرحمین اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ادہبو بحقی ہادہ میری یہ قمیض لے جاؤ اللہ ابھی اس کو ڈال دو میرے باپ کے چہرے پر یہ بصیرہ وہ میرے پاس لے آؤ ولم اور جب کافلا جدا ہوا قال ابو ہم تن کے باپ نے کہا ان لاجی دوری یوسفا میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں لولا انتون اگر ایسا نہ ہو کہ تم مجھے بہ کا ہوا کہ قسم ان کا یقیناً تو لفیز والی کل قدیم اپنی پرانی بھول نہیں ہے ہی ہے فلم البشیر تو جب جیسے ہی خوشخبری دینے والا آیا القا اللہ وی تو اس کے چہرے پر اس نے اسے ڈالا فرطدہ بصیرہ تو وہ ہو گیا دیکھنے والا بینا ہو گیا کالا کہا علم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم من مالا تال کہ یقیناً میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کالو نے کہا یا استغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے باپ ہمارے لیے گناہوں کی بخش طلب کر اننا یقینا ہم ہی تھے ان میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخش طلب کروں گا ان غفور رحیم یقینا وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے فلما داخل والا یوسف تو جب وہ یوسف پر داخل ہوئے آ وا الے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی انشا اللہ آمین اور اس نے کہا کہ داخل ہو جاؤ شہر میں مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا آمین امن والے تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ اللہۃسلام کی والدہ اور والد دونوں زندہ تھے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یوسف علیہ السلام کی والدہ موجود نہیں تھی ذرار یوسف نے اپنے دونوں باپوں یعنی کہ ماں اور باپ ان دونوں کو ابا وین کہتے ہیں نا دونوں کو اپنے پاس جگہ دی ورافا ابا علی الارش اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا و خرو لہو سجدہ اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے و کالا اور کہا یا اباتی اے میرے باپ ہادی یا, یا یہ میری خواب کی تعبیر ہے من قبل سے سچا کر دیا ہے قد احسن اس نے مجھ پر احسان کیا من سجنی جب اس نے مجھ کو جیل سے نکالا بدری اور تمہیں اس کے بعد کے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا ان ربی لوقی فن یقینا میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے انحو علیم الحکیم یقیناً وہی سب کچھ وہ جاننے والا اور کمال شکمت والا ہے رب قد آتے اتنی میرل اے میرا رب یقیناً تو نے مجھ کو بادشاہت حکومت میں سے حصہ دیا ہے وَعَلَّمْتَنِي من تَعْبِیرِ الْأَحَادِيثِ اور نے باتوں کی اصل حقیقت میں سے مجھے کچھ چکھایا ہے فاطر السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے انتا ولی جی فی الدنیا والآخراتو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے توفنی مسلماً مجھے مسلم ہونے کی حالت میں سوت کر وَالْحِقْنِي بِسْصَالِحِينَ اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے ذالک من انباء الغیب نوحی ہی یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں و ما کنت لديهم اذ اجمعو امرهم اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے کام کا پختہ ارادہ کر رہے تھے وہ ہم اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے و ما اکثر الناس ولو حرطوا بالؤمنين اور اکثر لوگ خا آپ پھر بھی کریں وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں و ما تسالهم عليه من اجر حالانکہ تو ان سے اس پر کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا ان ہوا اللہ للعالمین یہ تو صرف جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے وقعی من آیت فی اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں فی والارض آسمانوں میں اور زمین میں یا مرون علیہا کہ وہ جن پر سے وہ گزرتے ہیں وہ عمرہ اور اس سے وہ اعراض کرنے والے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں وَمَا أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ احمد اللہ مشرقن اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو نہیں مانتے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کا شریک بنانے والے شرک کرنے والے ہوتے ہیں غَاشِيَةٌ امین عَذَابِ اللہ کی کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانپ لینے والی آفت آن پڑے او تعتیہم الساعت بقتتن یہ اچانک ان پر قیامت آ جائے وہم لا یشعرون اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں قل کہتی جی یہ حادی ہی سبیلی یہ میرا راستہ ہے ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں علی بصیرت پوری بصیرت پر کے ساتھ و انا میں بھی و من اتباع اور وہ بھی جو نے میری پیار بھی کی. و سبحان اللہ اور اللہ پاک ہے و ما انا میرے مشرقین اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں وَمَا أرسلنا من قبلك إلا آدمی بھیجے ہیں ہم ان کی طرف ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو ہی بھیجا ہے ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے بستیوں میں سے افلم یقیر اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں فیم تو وہ دیکھتے کہ عاقبت من کہ کیسے ہیں ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے خیرین تقو اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا جو مستقی بنے افلا تاکروں کیا پختم عقل نہیں رکھتے حقیٰ ادس اثر رسول یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے یقین کر لیا وہ جسلا دیے گئے ہیں جا ہماری مدد ان کے پاس آئی فن جی امن پھر جسے ہم چاہتے تھے وہ بچا لیا گیا ولاد بسنا قومرمین اور مجرم قوم سے ہماری فقر کو دور نہیں کیا گیا نہیں ہٹایا جاتا لقد کانا فی قص ابراتم یقیناً ان کے واقعات میں ان کے بیانات میں عبرت ہے علی البا وقل مندوں کے لیے ماں کان حیدرا یہ ایسی بات ہرگز نہیں جو گھڑ لی گئی ہے ولاکن تصدیق اللہ بے نئی لیکن یہ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے وہ تفصیل ابلی سی اور ہر چیز کی تفصیل ہے وہ ہدم و رحمہ اور ہدایت اور رحمت ہے قومی ایمان رکھنے والی قوم کے لیے a uh -huh.